الام <acces range Vietnamese> <ذلك> الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون المتقین پرہیز کو کہتے ہیں اور اب تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنے والے کو کہتے ہیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ اس طرح کر کے نا جھونکے چل رہا ہے تو جس طرح آج کل بھی کئی بناوٹی پھوپھی کرتے ہیں اس طرح کر کے جھکے چلنا لوگوں کو پتہ چل ہی ہے تو تقوی سے نہیں ڈھال ہو چکا ہے بیچارہ تو اس طرح کر کے چل رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی پشت پر کوڑا مارا اور ساتھ ہی فرمایا کہ مایا کہ تکوا ایسے نہیں ہوتا تکوا دل کے اندر ہوتا ہے تکوا کہاں ہوتا ہے دل کے اندر ہوتا ہے تو بندے کے انسان کے جو اجزاء ہیں نا پورے جسم کے ان میں سب سے افضل اور اعلیٰ جز جو ہے وہ دل ہے وہ کیا ہے دل, دل, دل ہے قلب ہے اور یہ فرمایا کہ دل جو ہے نا یہ سارے کا بادشاہ ہے سب تو سب سے پہلے رب تبارک و نے بندہ مومن کے دل کی شان بیان فرمائی کہ متقین وہ پرہیز والے ہیں چونکہ عمل دل میں دل عمل دل میں اور ایمان میں دونوں میں افضل اور اعلیٰ ایمان ہی ہے کیا ہے ایمان ہے اور ایمان کا جو مرکز ہے وہ دل ہے جی تو اس لیے سب سے افضل و اعلی شہ جو ہے اسی کا ذکر فرمایا دل کا لل متقین اور آگر رب تبارک و تعالیٰ نے یقیمون تھا اس سے بدنی باتیں کون سی باتیں بدنی باتیں جن کا تلق بدن کے ساتھ ہے جسم کے ساتھ ہے ان کا ذکر فرمایا ببمارزک کے وہ ہماری راہ میں جو ہم نے انہیں دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں یعنی مال خرچ کرتے ہیں اس سے مالی باتوں کا ذکر فرمایا کن کا ذکر فرمایا مالی <متضح> باتوں کا ذکر فرمایا یہ ذہن میں رہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے ایمان جو ہے نا وہ ماننے اور یقین کرنے کا نام نہیں ہے مان لینا کہ یہ نبی ہیں یقین کر لینا کہ یہ نبی ہیں یہ ایمان نہیں مکے کے کافر جو ہے نا انہیں بھی یقین تھا کہ آکل سعد السلام سچے نبی عرب کے ابو جہل تک کو یقین تھا کہ حضور سچے نبی عرب کے اور مدینہ کے یہودی جو تھے وہ سارے آکل سعد السلام کے اوساب شریفت دیکھ کر سارا کچھ دیکھ کے بالکل بے آئینی ہی جو کچھ ان کی کتابوں میں موجود تھا ویسا ہی حلیہ حضور کا تھا یہاں تک کہ آکل کے صحابہ کے نام موجود تھے ان کے کام موجود تھے نے کیا کیا کرنا سارا کچھ موجود تھا یہاں تک کہ جس رات آکل علیہ السلام کی بلادت باد ہوئی اسی رات یہودیوں کو پتہ چل گیا کہ حضور حدور آ گئے علیہ السلام مکہ میں پیدا ہوئے مدینے میں یہودی چھتوں میں چڑھ کے چیخ رہے تھے رات کو اور یہی کہہ رہے تھے کہ یہودیوں تمہارا بےڑ خرق ہو گیا وہ امام الانبیاء وہ خاتم النبیین جنہوں نے ہم بنی اسرائیل میں آنا تھا وہ بنی اسماعیل میں آ چکے ہیں یہ ابھی اقلی شام پیدا ہی ہوئے ہیں تو انہیں یقین ہو گیا کہ آکال صحت اسلام آ گئے ہیں پھر آکال شام نے اعلان نبود فرمایا تو سارا کچھ دیکھتے تھے رمت بارک وطال نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ دینا یار فون کما، کما کہ یہ رسول اللہ علیہ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں ایسے پہچانتے ہیں آقل اسلام کا ہونا، حضور کا نبی ہونا آقل کا آخری نبی ہونا سارا کچھ مارفت ہے اب یہ مارفت بھی ایمان نہیں صرف پہچان لینا کہ حضور سچے نبی ہیں یہ بھی ایمان نہیں ہے بھائی اگر یہ ایمان ہوتا تو یہودی سارے پہچانتے تھے اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت عمر نے پوچھا فرمایا کہ عبداللہ یہ جو رب کا فرمان ہے کہ یہ سارے حبیب کریم علیہ السلام کی نبوت اور ختم نبوت قرآک علیہ السلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عرض گزار ہوئے فمایا کہ یہ بات جو ہے نا کہ فمایا کہ یہ عقل صاحت السلام کی نبوت اور ختم نبوت کو حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں تو کہنے لگے ہم تو آکل صاحب السلام ہمیں اپنی بچوں پر اتنا یقین نہیں ہے کہ ہمارے ہیں ہو سکتے ہے کہ ہماری بیوی نے کو گڑبڑ کر دی ہو کوئی بات دائیں بائیں کر دی ہو ہمیں اپنے بچوں پر ہمارے اپنے بچوں کے اپنے بچے ہونے پر اتنا یقین نہیں ہے قسم خدا کی جتنے آقل ساتھ اسلام کے جتنا آکل صاحب السلام کے رب تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہونے پر یقین ہے یہ جب بات کی نا حضرت عبداللہ بن سلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کے ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا واہ واہ کیا بات کی ہے تون نے بھائی ہے جی تو یہ زین میرے صرف ایسے مان لینا یقین کر لینا مرفت آ کہ کیا اکلسام سچے نبی ہے یہ ایمان نہیں ہے ایمان کس چیز کا نام ہے ایمان ہے بھائی آکر علیہ سعد السلام کو اور آکر سعد السلام جو کچھ بھی رب تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں اسے تسلیم کرنا اسے کیا کرنا تسلیم, تسلیم, کرنا. تسلیم, تسلیم کرنا اور یہ دین میرا ایک مرتبہ میں نے یہاں جملہ لکھا تھا کہ تسلیم کے بعد تحقیق کرنا کئی بندوں کو اس پہ بھی تکلیف ہو گئی تھی وہ ایسے ہے نا تکلیف ہو جاتی ہے ایسے بندوں کو میں نے کہا بھی تسلیم کے بعد تحقیق کرنا یہ کفر ہے آقا علیہ کو تسلیم کر لیا جو حضور سچے نبی ہیں تو اب مندہ کھڑوں کو تحقیقیں کرے سچے ہیں بھی یا نہیں جب آقا علیہ کو رب تبارک وطالہ کا سچے نبی مان لیا تو پھر آقا علیہ السلام کے سارے حکامات حضور کے ساری شریعت مبارکہ کو مانیں اب کھڑوں کو تحقیق کرے تو کون سے محقق بنا پھرتا ہے تسلیم سے پہلے تحقیق ہوتی ہے جب تحقیق کر لیا تو اب تسلیم کسی چیز کی اینی ایک محدث ہے نا بہت بڑے, بڑے یہ تسلیم بڑے کے بعد تحقیق دیکھیں کیسے بندے کو نقصان دیتی ہے ایک محدث سے بہت بڑے, بڑے وہ کہتے ہیں جی ایک دن میرے سامنے حدیث آئی حضور کی آکل سامنے فرمایا کہ جو بندہ امام سے پہلے رقو سے سر اٹھائے یا امام سے پہلے رقو میں چلا جائے قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا سر گدھے والا کر دے کہ میں نے کہا ایک دن دیکھوں تو صحیح ہوتا بھی ہے یا نہیں تسلیم کے بعد تحقیق ہو رہی ہے اور بےڑا خر کیسے ہو رہا ہے وہ محدث کہتے ہیں کہ پھر میں نے ایک دن نا امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے رکوع سے سر پہلے سجدے سے اٹھا دیا تو کیا ہوا کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری شکل ہی گدھے والی کر دی ساری گدھے والا ہو گیا ہلیہ بگڑ گیا اس کا سارا تو اندازہ لگائیں پیارا محترم بھائیوں تسلیم کرنے کے بعد تحقیق آج اتنے بھی لبرل سیکولر بے دین ہیں یہ نوزہ صاحب السام کے احکامات کو دیکھ کر اٹھا کر کے لباٹریوں میں چیک کرتے پھرتے ہیں لیبری میں, لی لی انہوں نے انہوں نے انہوں نے میں رب ہے ہم نے, مان لیا سامنے میں ایک ہم نے یہ بھی مان لیا سامنے میں جنت ہے ہم نے مان لی حضور نے کہا میں جنم میں ہم نے مان لیا میں میزان ہوگا ہم نے مان لیا قیامت آئے گی ہم نے مان لی سارا کچھ غائب ہے یا نہیں پھر جب بندہ اتنا کچھ قائب مان لے تو پھر وضو سے پہلے تین مرتبہ کلی کرنے کے کی حکم کیوں ہے یہ لبارٹری میں بندہ چھک کرے تو پاگل نہیں ہے وہ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ بھائی تسلیم کر لینے کے بعد تسلیم کر لینے کے بعد تحقیقیں یہ بندے کو اجاڑ کر رکھ دیتی ہیں برباد کر دیتے ہیں بندے کا ایمان تک ضائع ہو جاتا ہے حضرت شیخ اکبر محی الدین شاہ ہیں باتیں کوئی بندہ جو ہے وہ آپ کو کسی عالم کے پاس جائے جا کر پوچھے جی آپ یہ بتائیں نماز جو زور کی ہے وہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے مثال دے رہا ہوں ویسے انہوں نے متلقن حکامات کے بارے میں کہا کوئی بندہ جو ہے نا آگے سے اسے کوئی حکمت حکمت بیان کر دے جی یہ حکمت ہے وہ کہے ہاں اب میں نماز پڑھوں گا تو بات بندہ کافر ہو گیا کیوں کہتے ہیں کہ اس نے رسول اللہ کا حکم تسلیم نہیں کیا اس نے اس عالم کی بیان کی ہوئی حکمت حکمت پر ایمان مان لایا وہ حکمت کو تسلیم کیا اس نے رسول اللہ علیہ شام کے فرمان کو تسلیم نہیں کیا غلام کو کیا لگے کہ حکمت ہے یا نہیں غلام کو کیا لگے کہ اس میں کیا پوشیدہ ہے کیا پوشیدہ نہیں اس میں کیا اسرار ہیں کیا راز ہیں آج بیڑا غر کی ہے لوگوں نے فلسفے بیان کر کے روزے کا فلسفہ نماز کا فلسفہ شہادت کا فلسفہ میراج کا فلسفہ بھائی خدا کے لیے رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کو فلسفوں کی طرف نہ لے جاؤ اے آلہ رحم اللہ کہتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے آکال علیہ السلام تشریف فرمائے اب اجالا شام کے پاس سے گزرنے لگا نہیں خبر ہو تو بتائے میں ہاں ہے سن جی کیا ہے اکلام میں رات تو رات گیا ہوں مسلک صاحب سارے نبیوں کو نماز پڑھائی ہے جی اس کے بعد آسمانوں پہ گیا جنت جہنم جنت کو دیکھا اس کی دیکھیں تو وہ وہاں سے ابو بکر کو پٹانے اللہ کا ابو بکر کو اب اجال جو ہے رسول اللہ علیہ صحت سے سن کر کے وہاں سے بھاگا سیدھا حضرت بکر صدیق کے پاس جا کے کہنے لگا جی کوئی یہ کہ میں بدتمیز یہ نہ کہ کوئی یہ کہے یہ بتا کہا کس نے ہے کیونکہ ایک تو ہستی ہے نا ایسی وہ جو بھی کہے ہم مانتے ہیں کیونکہ غیب پر جو ہی مان لائے رسول جب مان لیا تو پھر تحقیق اس چیز کی بھائی تحقیق وہاں نہیں جہاں تسلیم ہو جائے جہاں تسلیم میں تحقیق وہاں ہوتی ہے کہا کہ کہا کس نے ہے وہ کہا تیرا یار کہتا ہے اس نے کہا پگلا میرے یار نے یہ کہا کہ میں وہاں وہاں تک گیا ہوں میرا یار اگلی بات کہے میں تو وہ ماننے کو تیار ہوں فرق بازی ہو گیا ابو جال امام مامولمبیا سے تو منکر ابو بکر نے ابو جال سے سنا تو مان گئے تسلیم جب ہو جائے تحقیقیں نہیں ہوتی یہ نہیں کہا کہ آکل شام کے پاس جا کے پوچھوں کہ حضور آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں میں نے ابو جال نے کہا ہے مان گئے ابو اب جہل نے بیان کیا کہ تیرا حبیب یہ کہہ رہا ہے رمائے میرے حبیب نے یہاں تک کہا ہے اس سے آگے تک بھی فرمائے ابر تو وہ بھی ماننے کو تیار ہے جی جی ایمان دیکھے کیسا ہے حضور کے صحابہ کا حضور کے غلاموں کا بھئی احکامات شریعہ جو ہیں ان کی حکمت پوچھ کر عمل نہ کرو ماننا صرف اس بات میں ماننا کہ ہمارے رب کا حکم ہے بس ہمارے رسول اللہ علیہ کا حکم ہے بس یہ کیا ایمان ہوا بندے کا یار حکمت پوچھ کے یہاں ایک پولیس کا افسر جو ہے نا وہ اپنے ماتحتوں کو کہ فلاں, فلاں جگہ پہ کھڑا ہونا ہے کسی <متحدث> کو ہمت نہیں ہوتی کہ پوچھ جائے وہاں کی <متحدث> <پوچھتے ہیں؟ متحدث> جی <متحدث> لیڈر تھا ایک کسی قوم کا لیڈر تھا ایک کچا کچا لیڈر تھا بھی بن رہا تھا اس نے دوسرے لیڈر سے پوچھا اس نے کہا جی بندہ کامل لیڈر کب بنتا ہے کامل رہنما کب بنتا ہے وہ کی دیوار تھی اس کا نوکر بیٹھا تھا اس نے کہا یار سیدھے چلے جاؤ یہاں سے وہ فلان چیز اٹھا کے لاؤ اب سامنے شیشے کی دیوار ہے شیشے لگا ہوا تھا نوکر تھا ٹوٹنا تھا بندے مر گیا اس نے کہا جب تیری بات ماننے کے لیے یوں تیار ہو جائے نا بندے پھر تو کام رہنما بن جائے گا تو بتائے بھائی آ کر نے جب فرمایا اپنے کو فرمایا کہ میرے غلاموں بتاؤ بدر جانا ہے تم کیا کہتے ہو کہنے لگے آقا آپ فرمایا تو ابھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کچھ تلواریں آپ فرمایا تو کیسے کسے سے لڑائی شروع کر دیں آپ فرمایا تو ہم سمندروں میں گھوڑے ڈال دیں ہیں جی اس حد تک ایمان آکل ہے السلام کے صحابہ کا اس لیے رب تبارک بار نے ان کے ایمان کی مت فرمائی بیدا کی لو ہم آمین ما کہ آمین تمام الناس فرمایا کہ ایسے ایمان مان لو جیسے محبوب کے صحابہ ایمان لائے ہاں ایسے ایمان مان لو جیسے محبوب کے صحابہ لائے ایمان محبوب کے صحابہ نے کبھی حکمت نہیں پوچھی کبھی نہیں پوچھا کہ محبوب یہ فرمائے یہ کیوں ہے تو وہ کیوں ہے کیونکہ حضور کے صحابہ جانتے تھے جب مان لیا ہے تو پھر تحقیق کس چیز کی پھر تحقیق ہی نہیں چلتی بھائی تحقیق پہلے تھی اب تحقیق نہیں ہے مزے کی بات دیکھیں ابوبکر صدیق نے تو اس میں بھی تحقیق نہیں کی میں ابوبکر ایسے ہی مان گیا مجھے ابو بکر نے ایسے ہی مان لیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گہ نہ جی کہی رات کو کہ خواب دیکھا پھر راہب کو بیان کیا کہا کہ تیرے علاقے میں امام المبیات جو ہے وہ ظہور فرمائیں گے اعلان نبوت فرمائیں گے تو ان کا سب سے پہلا یار بھی بنے گا سبحان ان کا خلیفہ بھی بنے گا جب آکل السلام کے پاس آئے کہنے لگے حضور آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا عکل السلام نے فرمایا ہاں کہنے لگے حضور اس پہ کوئی دلیل حضور نے مایا وہی جو خواب دیکھا تھا تو نے آل اللہ مان گئے جی اللہ سبحان اللہ مان گئے جی کچھ نہیں دیکھا مزید کچھ نہیں دیکھا جی یہ ابو بکر صدیق ری اللہ تعالیٰ نو ہے تسلیم بھی کیا ہے تو بغیر تحقیق کے کہا کہ آپ نے فرما دیا تو ٹھیک ہے جی مان گئے ہاں ایمان یہ ہوتا ہے بھائی تو یہ پیارم بھائی ہو ایمان جو ہے نا وہ تسلیم کرنے کا نام ہے کیا کرنے کا نام ہے تسلیم, تسلیم تسلیم کہتے ہیں سر جھکا دینے کو ہر حال میں ہر وقت ہر دور میں ہر بات پر سر جھکا دینا یہ تسلیم کہلاتا ہے اور دین کی بات اچھا مذہب کی بات دیکھیں دین کی باتوں کو اب مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے رب کو ایک مانگتا ہے رب کو نبی کی ذات پر اعتماد کیسا ہو نبی کی ذات پر اعتماد کیسا ہو کوئی بندہ ہے وہ کہتا ہے جی میں رب کو ایک مانگتا ہوں آکل شام کے کہنے پر نہیں فلسفیوں کے کہنے پر تو وہ بندہ مومن نہیں ہے اور رب کو مانے ایک تو حضور کے وسیلے سے حضور کی ہی اتباہ میں رب کی توحید کو مانے تو حضور کی ہی اتباہ میں مانے کہ نہیں سمجھایا مسئلہ یہ بات نکلی ہے اسی بات سے جو میں نے کہا کہ حکمت سن کے نہیں ماننا حکم سن کے ماننا ہے مومن, مومن حکم سن کے مانتا ہے حکمت دیکھ کے نہیں مانتا یہ ذہن میں رہے تو کوئی بھی بندہ کسی بھی عقیدہ شریعہ کو مان رہا ہے لیکن وہ کہتا یہ ہے کہ میں رسول اللہ کے وسیلے سے نہیں مانتا میں تو فلاں فلسفی کو دیکھ کے یا فلاں انگریز کی تحقیق کو دیکھ کے مان رہا ہوں وہ بندہ مومن ہے نید. نید. نید. یہ پکی بات ہے اللہ اکبر اور اسی طرح کر کے دین کی باتوں کو ویسا ہی ماننا ضروری ہے جیسا کہ وہ آئی ہیں جیسا کہ وہ آئی ہیں جیسے زکات ہے کو بندہ زکوٰۃ سے مراد کا لیتا ہے زکوٰۃ سے وہ مراد نہیں لیتا جو اسلام نے ایک اس کی خاص اصطلاح مقرر فرمائی ہے کہ زکات دینے سے مراد یہ ہے کہ اپنے مال پر حلانے ہول ہونے پر صاحب نصاب ہونے پر اس کی زکوۃ نکالے اللہ تبارک کو تعالیٰ راہ میں غریبوں کو دے مسکینوں کو دے جہاں بھی جناب اس کے مصارف ہیں وہ قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں وہاں پر صرف کرے اگر کوئی بندہ جو ہے نا ویسے کہتے جی میں زکوٰۃ تو مانتا ہوں لیکن زکوات کا مانا مراد لیتا ہوں صفائی ستھرائی زکات کا معنی ویسے لغوی ستھرائی صفائی ستھرائی ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہے وہ وہی ہے جو شریعت نے مقرر کیا معنی آپ کو بندہ کہے جی میں اس کا معنی صفائی ستھرائی ہی لیتا ہوں کیا لیتا ہوں <سلام> <سلام> صفائی ستھرائی <سلام> <سترائی سلام> لیتا ہوں تو <سلام> وہ بندہ مومن نحن نحن نحن ہے نہیں ہے وہ کہ میں دیکھو صفائی ستھرائی لیتا ہوں معنی اس کا ہر وقت نہا دھو کے رکھتا ہوں بالکل میں کپڑے لشک پشک رہتا ہوں وہ میں تو موم زکات دے رہا ہوں نا پھر تو ایسا بندہ قرآن پاک میں تعویل کی وجہ سے آکل سعد و شام کے حکم شریف کو اس کی اپنی جگہ سے پھیرنے کی وجہ سے ایمان سے فارغ ہو چکا ہے ایمان سے فارغ ہو چکا ہے تو پوری گفتگو سے کیا ثابت ہوا بھائی ایمان کس چیز کا نام ہے تسلیم کا نام ہے کس کا نام ہے تسلیم کا نام ہے اور تسلیم کے بعد تحقیق بیڑا غر کر دیتی ہے نے جی وہ بندہ مکر گیا کہنے لگا جی آپ گواہ پیش کر دیں السلام سامنے جس وقت یہ معاملہ ہوا تھا اس وقت کوئی تھا ہی نہیں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا تو اس نے کہا نہیں جی گواہ دیں گے تو مانو گے ورنہ میں بھی نہیں مانتا ادھر علیہ السلام کے غلام حضرت خدا گزرنے لگے حضرت میں گزرنے لگے علیہ السلام نے انہوں نے پوچھا حضور کیا ہوا ہے علیہ السلام نے میں ایسے ایسے معاملہ ہوا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر میں اب یہ گواہ مانگتا ہے اس وقت وہ تھا نہیں کہنے لگے حضور مجھے سامنے کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ معاملہ کیا ہے آپ نے یہ کیا انہوں نے کہا سامنے تم تو اچھا جی معاملہ ہو گیا سارا وہاں سے روانہ ہونے لگے تو آکلے سامنے راستے میں فرمایا خدا ما وہ تو تھا ہی نہیں اس وقت تو نے گواہی کیسے دے دی ہے کہنے لگے حضور آپ نے فرمایا رب ایک ہے میں وہاں تھا دیکھنے کے لیے تو یہ میرے نبی اور رسول کو من منحصر نبی اور رسول ماننا ہے مجموعی حیثیت سے نہیں باقی معاملات میں نا نا نا نا ہر ایک معاملے میں حیثیت نبی سچ بولنے والے ہیں اور بحثیت بشر جو ہے سعد السلام بات دائیں بائیں کر دیتے وہ بندہ مومن نہیں ہے ہاں کو مجموعی حیثیت سے ہر حیثیت سچا ماننا اور کی ہر ہر بات کو سچا ماننا اور اسے واقع کے این مطابق ماننا ہی مان بے ہے سبحان اللہ ہے تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عطا فرمائے